رب ورحمات الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله من صدور ينفسنا ومن سياب أعمالنا من يهده الله وهو فلا مضل له ومن يضرد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا عندها الذين آمنوا اتقوا الله حق سقاته ولا تنوكن إلا وعنكم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغذر لكم ذنوبكم ومن يُتِعِ الله ورسوله فقد صار جفوزاً عظيماً أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديهة لمحمد صلى الله عليه وسلم وشغلوا لمحدثاتها وكل محدثة بزعه وكل بزعة الظلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آج کے پروگرام میں درخت کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار اور ان کا رول اولاد کی اہمیت سے دنیا کے کسی بھی شخص کسی بھی پد کو انکار نہیں ہے ہمیں سے ہر شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے شادی ہونے سے پہلے شادی کے وقت اور شادی کے بعد کہ اللہ اللہۃ العالمین ہمیں اور رات سے نوازے اور صرف یہ شادی شدہ جوڑے کی خواہش نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ خواہش اس جوڑے کے جو سرپرست ہوتے ہیں ان کے والدین ان کے بھائی بہن ان کے رشتے دار یہاں تک کہ جو پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے دوست و احباب انہیں بھی اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اس شادی شدہ جوڑے کے ذریعے اولاد عطا کرے اور یہ خواہش کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے بلکہ شادی بیاہ جسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز اور مشروع قرار دیا بعض حالات میں واجب اور ضروری قرار دیا اور بعض حالات میں مکرو اور ناپسند اور بعض حالات میں حرام بھی قرار دیا ہے اس شادی بیاہ کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو انسانی نسل کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ سلسلہ قائم رہے لگاتار رہے مسلسل رہے انسانی نسل کی افزائش اور اس کی بڑھوتری کا کام ہوتے رہنا چاہیے یہ شادی بیاہ کا ایک بڑا مقصد ہے اور شادی بیاہ کو جائز قرار دینے اس کو حلال قرار دینے اس کا حکم دینے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو شادی بیاہ کے ذریعے حلال اولا اور اس کے لیے تو پیغمبروں نے باقاعدہ دعا کیا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کیا ہے زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے انہوں نے اللہ تعالم اس سے دعا کر کے بھی کہا اور اب بھی حبلی مل کر سمع اللہ تو اپنی طرف سے مجھے نیپ اور صالح اولاد عطا پروانا اسی طریقے سے نیک لوگوں کے صفات کو گناتے بھی اللہ تعالیٰ نے ان صفات کے ذم میں ان خوبیوں کے ضمن میں خوبی یہ بھی بیان کی کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں ابلا حبل من ازواجنا جنا وبریات جینا اور مستقی نہیں ماما اللہ کو ہماری بیویوں کے ذریعے اور ہمارے اولاد اور بچوں کے ذریعے تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا ہماری اولاد کو ہماری بیوی اور بچوں کو میرے لیے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یہ چاہت یہ خواہش جو ہے یہ جائز اور حلال ہے بلکہ یہ اولاد یہ ان سامانوں میں سے ہے اہم ترین اسباب میں سے ہے وسائل اور سورسز سے ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے مدین بنایا ہے حسین و جمیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا زیل کے حد و شہواز مین الساین و القنابیر المقف اب ویلسل ولاب دان کا مقاؤ ہے دنیا لوگوں کے لیے بیویوں سے محبت اولاد سے محبت سونے اور چاندی سے محبت گھوڑوں سے محبت جانوروں سے محبت کھیتی اور باڑی سے محبت اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے مزین کر دیا ہے یہ دنیا کی زینت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پرانی مجید میں دوسری جگہ انشاف فرمایا المارحیات دنیا الدنیا مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں یہ اس دنیاوی زندگی کی زینت ہے فرض کر لیجیے فرض کر لیجیے پورا کونا آپ اس کو جو ہے ٹاور میں تبدیل کر دیں بڑی بڑی عالیشان عمارتوں میں اس کو تبدیل کر دیں اور یہاں پر جو ہے بچوں کا وجود نہ ہو لڑکوں کا وجود نہ ہو اولاد کا وجود نہ ہو دوسرے الفاظ میں انسانوں کا وجود نہ ہو تو ان ٹاوروں کا کوئی مطلب ہے ان آدھی شان عمارتوں کا کوئی مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ رس الحال کی دنیا مال اور اولاد میں دنیاوی زندگی کی زینت ہے یہی نہیں سورہ نوح کے اندر جہاں اللہ رس العالمین نے استغفار گناہوں کی بخشش کئی فائدے جنائے ہیں ان میں سے فائدہ یہ بھی گنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے نتیجے میں عطا ساتھ ساتھ کرے گا اللہ نے کہا بنو علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس کے بعد استفا آ گئی تم نے درامہ جب تم استحفال کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موصل دھار بارش نازل فرمائے گا اور جب بارش ہوگی تو اس سے بہت زیادہ دھن اور جائیداد پیدا ہوگی وہ دموار اللہ تعالیٰ تم کو مال سے نوازے گا وہ بنی امان ہے لیکن اس کو کھانے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے اولاد نہیں ہے تو بھی آدمی کی زندگی ادھوری ہے تو بھی آدمی کی زندگی ناقص ہے مفتر قرآن مولانا عبدالس صاحب رحمانی جو ہمارے जिला بستی کے رہنے والے تھے ان کا گاؤں جو دو دونیا تھا وہ سستے قرآن تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اطبار کے نتیجے میں کیا فرمایا وہ کم بھی اموالی وہ بنی اللہ تعالیٰ تم کو بارش دے گا بارش سے جائیداد اور کھیتی باڑی ہوگی اور یہ مال کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو اولاد بھی دے گا مال ہو اولاد نہ ہو تو دے گا ان لوگوں سے جن کے پاس بہت زیادہ شام لو جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو ان کو کس قدر پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے کس قدر ان کو ہوتی ہے لیکن جن جن کے گھر میں ہنستے مسکراتے ہنستے کودتے بچے ہوتے ہیں ان کو کس قدر خوشی ہوتی ہے اسی لیے اولاد سے محبت کرنا ان کو گوسہ دینا ان کو کھلانا پلانا ان کی جو جائز خواہشات ہیں ان کو پوری کرنا یہ ایک شرحی چیز ہے یہ چیز مصروف ہے اور یہ چیز ان کی ترقی ان کے جائز نشو و میں ان کے آگے بڑھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے یہ مال اور یہ اولاد جو ہے یہ اس دنیاوی زندگی کی زینت ہے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبت لوگوں کو صحیح راستے سے دھکا دے اولاد سے محبت مال سے محبت چونکہ اللہ تعالیٰ اور حمل ہے اپنے بندوں کے معاملات کو ان کی جنت اور جہنم کے معاملات کو اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھتا ہے تو اس نے انسانوں کو وارننگ دیا انسانوں کو باخبر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال اور اولاد جو انسان کے لیے زینت ہے اور ان دونوں کی محبت انہیں سیدھے راستے سے اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے غافل کر دے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یہ اولاد تمہاری ضرورت ہے تمہارے گھر کی زینت ہے تمہارے گھر کے گلی محلے اور شہر اور آبادی کی زینت ہے لیکن یہ زینت کہیں ایسا نہ ہو یہ تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل کر دیں اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں ارشاد یا من فروایا میں خوش حد ہوگی اے موملو تمہاری چند بیویاں تمہارے کچھ بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں تمہاری کچھ بیویاں اور تمہارے کچھ بچے تمہاری لیے دشمن ہو سکتے ہیں اس لیے ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ان سے الگ اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پرانے نزید میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا اموالا اولادنا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری لیے فکنے کا سبب بنتا ہے اور بہت سارے لوگ کتنے کا شکار ہو گئے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کھاتے پیتے تھے ان کے گھر کی گاڑی ان کی زندگی نارمل حالات بچتی تھی اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی دولت دے دی کہ فجر تو فجر عشاء تو عشا دوہر اثر مغرب سے بھی غائب ہو گئے اس نے تو پتہ چلا کہ حضرت بہت مصروف ہے بہت بزنی ہیں ایسے ہی ان کی چال جھال بدل گئی ایسے ان کے جسم کے جو حرکات اور حکنات تھے ملنے کا جو انداز تھا جس جس مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ ملتے تھے مال نے ان کے چہرے کو مسکراہٹ کو چھین دیا اب وہ مسکراتے نہیں کہ کہیں لوگ کہیں سوال نہ کرتے مسجد میں نہیں آتے ہیں آتے ہیں ہی تو زیادہ دیر نہیں رکتے ہیں کہیں امام صاحب چندرے کا سوال نہ کرتے ہیں یہ مال تو کتنا ہے یہ ارے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں کئی حدیثے ہیں ایسے ہی اولاد بھی کتنا ہے اولاد کی محبت میں آ کر کے آدمی اپنے ایمان اور عقیقے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چند آیتوں میں اور بھی بہت ساری آیتیں اور حقیفے ہیں لیکن میں نے اختصار کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھا کہ مال اور اولاد جس طرح انسان کی ضرورت ہے اس کائنات کی زینت ہے اس کی خوبصورتی کے لیے اس کے حسن و جمال کے بڑھانے کے لیے ضروری ہے ویسے ہی ان سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے ویسے ہی ان کو سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے اب سنبھال کر کیسے رکھیں گے ان کو ڈبے میں بند رکھیں گے الماری میں ان کو بند رکھیں گے یا بغیر دروازے اور کھڑکی اور روشن دان والے کمرے میں ان کو بند رکھیں گے نہیں اللہ تعالی نے اس کا فارمولہ بتایا یا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اولاد کی محبت مال کی محبت دھیرے دھیرے آدمی کو جہنمت کے شریف تک پہنچا دیتی ہے جنت سے دور کر دیتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حملے سے ہر شخص کو ہر کاہری ایمان کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر خطاب کرتے ہومائے موملو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و حیال کو اپنے بال بچوں کو بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کس سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ اولاد کو سنبھال کر رکھنے کا سب سے اچھا معامولہ اللہ تعالیٰ نے اس آئتے کریما میں ذکر کیا ہے اور اس ذمہ نکالے بھی میرے محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیے آگا کل جو ماہ وہ کل جو سنو خبردار ہو جاؤ تم میں کا ہر شخص مشکول ہے ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی اولاد کے بارے میں اس کی بیوی بی بی بچوں کے بارے میں قیامت کے لیے ضرور پوچھا جائے گا مجھے پتہ یہ چلا کہ اولاد کی تربیت جنت کے لیے ان کو تیار کرنا جہن کی آج سے بچانا اور بچانے کا طریقہ اپنانا اس کا بندوبست کرنا یہ ہم میں سے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس کا آسان کا فارمولہ یہ ہے کہ جیسے ہم ہمارا میرا بچہ بیمار ہوتا ہے یا میرے بچے بیمار ہوتے ہیں بھلے ہی دس بچے ہوں سات بچے ہوں آٹھ بچے ہوں तो जिसके जितने बच्चे होते हैं जैसे वो बीमार होते हैं तो आदमी उनके इलाज के लिए दौड़ मह यूज करता है डॉक्टर के पास जाता है हकीम के पास जाता है उसका इलाज करवाता है कोई दूसरा आदमी किसी और के बच्चों के इलाज के लिए नहीं रखताइाई थी उसका बात ना हो कहीं सफर में हो तो पड़ोसी होने के नाते रिश्तेदार होने के नाते وہ فون کر دے کال کر دے اگر کی عورتیں اپنے رشتے داروں کو بلا دیں اور وہ جا کر کے اس کا علاج کر دیں یا یہ کہ ایسے بچے ہوں جو یتیم ہوں جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو تو ایسی صورت میں سماج اور محلے کے لوگوں بچوں پہ جا کر کے علاج کراتے دیں ورنہ عام حالات میں یہی ہوتا ہے کہ جس کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو یا تو وہ یا تو اس کی بیوی لے جا کر کے اس کا علاج کراتے ہیں اگر اسی فارمونے پر عمل کیا جائے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بال بچوں کے بارے میں کس طریقے سے سردی زکام بخار قید نزلہ دست الٹی اور دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے ہر آدمی انفرادی طور پر کوشش اور محنت کرتا ہے بیماری سے شفا کے لیے علاج کے لیے ایسے ہی ہر شخص اگر اپنے بال بچوں کے لیے فکر مند ہو جائے کہ مجھے ان کو جہنم کی پیال سے بچانا ہے تو شاء یہ معاملہ آسان ہو جائے گا ہم علمائے کرام کو زیادہ لمبی چوڑی تفریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فکر ہو جائے اپنے بچوں کے بارے میں آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں ہو جائے آپ کو ہو جائے آپ کو ہو جائے مجھے ہو جائے اور انہی دس لوگوں سے جو مل کر کے سماج بنتا ہے انہی دس لوگوں کو مل کر کے تو معاشرہ بنتا ہے انہی دس لوگوں کو دے کر کے تو ایک سماج اور ایک سوسائٹی بنتی ہے پھر ہم کیوں شکایت کرتے ہیں کہ منی ساحب تیرا بچہ نالب ہے فلا کے بچے نے جو ہے لیلی بچی کے ساتھ چھوڑ خانی کیا ہے یا فلا کے گھر میں اس نے ڈاکہ ڈال دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے سردی زکام اور بخار سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تو کافی سنجیدہ ہے بارش آنے سے پہلے پانی سے اور بھیگنے سے بچانے کے لیے آپ کے اور اسی طریقے سے دیگر چھت کا بندوبست کرتے ہیں سائے کا بندوبست کرتے ہیں ہنڈی آنے, آنے سے پہلے گرم لباس کا بندوبست کرتے ہیں گرمی آنے سے پہلے بچوں کے لیے پنکھے اے سی کولر کا بندوبست کرتے ہیں لیکن آسرم کی زندگی کے لیے جہنم کی آگ سے بتانے کے لیے بہت کم ہم سنجیدہ ہیں اس سلسلے میں جبکہ یہ ہمارا واجب اور ہمارا یہ دینی بنیتا اللہ تعالی نے حکم دیا یا الحل نبی نام کو الحسط الم ادیب عمارہ اے مومنو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیویوں کو, اور اپنے, کو اور اپنے بچوں کو جانمن کے حق سے بچاؤ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم وجوہ پر دلالت کرتا ہے یعنی وہ ضروری ہے واجب ہے سارا کام چھوڑ کر کے ہمیں یہ کام کرنا ضروری ہے اور پیارے نبی نے تو فرما ہی دیا اللہ کلحکم رائے و کلکم مصرون و کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کے اہل و عیال اور اس کے سرپرستی میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں قیامت کے لیے سوال و جواب ہوگا یہ بچے ہم ان کو جہنم کی آپ سے کیسے بچائیں کیسے ان کو تیار کریں یہ بچے ہمارے لیے ہمارے آنکھوں کی کھنگ ہو جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے صفات میں سے گھنایا ہے ربنا من ازواجنا ربلا حب و جناسنا للمتقین امامہ یہ بچے نیک ہو جائیں علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ رہنما وصول بنائے ہیں انہیں دھیان سے سننے غور سے سننے اور ان اصول و ضابطوں پر عمل کی ضرورت ہوگی اسرائیل کی روشنی میں ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہی اس کو ادا کر دیا اولاد کو نیک اور صالح بنانے کے لیے ان کی صحیح تربیت کے لیے جو سب سے پہلا اصول و ضابطہ ہے شاید تمام لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو لیکن جب اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کا یہ استغراب اور آپ کا یہ تعجب کرنا ختم ہو جائے گا اولاد کی نیک اور صالح تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد کو جب شادی کرنی ہو تو اپنے لیے بیوی کا سلیکشن کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے ماں کا سرکشن کرے ماں کا پہ کرے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کیا کہا گیا اختیار ام نفا اگر کسی شخص کو صالح اولاد چاہیے نیک اولاد چاہیے کامیاب اولاد چاہیے تو ایسے شخص کو چاہیے اور عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لیے بیوی پسند کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے ماں پسند کرو یعنی جس وقت آپ کسی لڑکی کو اپنے لیے شادی میں لانے کے لیے دیکھنے جاتے ہو تو یہ دیکھو کہ یہ عورت میرے بچوں کے لیے سال دو سال کے بعد ماں بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے پہلے علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کو شادی کرنی ہے اس لڑکی کے بارے میں آدمی استخارا کر لیں تجربہ کار لوگوں سے پوچھ لیں کہ اس گھر کی بچیاں اور بچے کیسے ہیں یہ جن کے بچے اور بچیاں ہیں ان کا نسبہ کیسا ہے کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے کہیں ناجائز نسبے کی آمیلش تو نہیں ہے تجربہ لوگوں سے سلاحکار لوگوں سے اچھے لوگوں سے جو صحیح وقت مطلب صحیح مشورہ دیتے ہیں ان سے مشورہ لے کر کے پھر اللہ سے استحال کرنے کے بعد پھر ایسی عورت سے شادی کی جائے گی پچھلی ماں کا بچوں سے پہلے ایک بیوی بی کا ایک عورت کا اپنی اولاد پر اثر ڈالنے سے پہلے اس کے شوہر پر اس کا اثر آ جاتا ہے اگر شوہر کمزور ہے اس کا مینجمنٹ کمزور ہے اور اس کی بیوی بی, اس کو یمین اثار دائیں بائیں گھمانے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کا رخ صحیح نہیں ہے تو اپنے شوہر کو بھی وہ گمراہ کر سکتی ہے بھٹکا سکتی ہے اور اپنے کہاوت ہے المر دین اعلیٰ المر او دین دینی کہ ایک مرد ایک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی بی کے دین اور اس کے اخلاق اور کردار پر ہوتا ہے اس لیے کہ فطری طور پر عورت کی طرف مرد کا میدان ہوتا ہے اور شادی کے بعد وہ اس کی زندگی کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے وہی اس کو کھانا پکا کر دیتی ہے وہی اس کو کپڑا دھل کر دیتی ہے وہی اس کے جوتے اور چپل صاف کرتی ہے وہی اس کا گھر صاف کرتی ہے تو ایسی صورت میں آدمی اپنے بچوں اور دیگر ضروریات کو دیکھ کر کے اس سے متاثر ہوتا ہے اب اگر وہ اچھی ہے تو آدمی کے اوپر اس کا اچھا اثر جائے گا اور اگر وہ خراب ہے اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے بد ملک ہے بد زبان ہے کردار اور چانچلوں کی چیز نہیں ہے تو چوہر کے اوپر ہو جائے گا ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک مشہور شخص گزرے ہیں جن کا نام ابو السود ابدولی ہے کیا ہے ان کا نام ابو السود ابو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تم کی گارن وارن و قبل انتولن میرے بچوں میں نے تمہارے ساتھ تمہارے بچپن میں بھی بھلائی کیا ہے اور تمہارے में پن میں بھی میں نے بھلائی کیا ہے اور جب تم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کیا تو بچوں کو بڑا تعجب ہوا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے بچپن میں ہمارے ساتھ بھلائی کیا ہم جب بڑے ہو گئے تب بھی آپ نے ہمارے ساتھ بھلائی کیا یہ پیدا ہونے سے پہلے نے کہا میں نے تمہارے لیے ایسی ماؤں کا سلیکشن کیا تھا جن کی وجہ سے کبھی تم کو گالی نہیں دی جا رہی میں ایسی ماؤں کا سلیکشن کیا تھا انتخاب کیا تھا شادی کے وقت کل کے دن سماج کے لوگ نہ کہیں کسی کا بچہ ہے یہی جو آئی ہے نا کسی کا بچہ ہے یہ وہ جو آئی ہے نا پوریا وہ جو کشت سے آئی ہے وہ جو فلاں گاؤں سے آئی ہے وہ جو فلاں شہر سے آئی ہے یہ اسی کے بچے ہیں یہ اسی کی تربیت کا نتیجہ ہے میں نے تمہارے لیے ایسی ماؤں کا سلیکشن کیا ہے جن کی وجہ سے تم کو کبھی سماج میں لانتان نہیں سننا پڑے گا بہت دستیابی بات ہے میرے بھائیوں یہ فارمولا تو ہمارے نبی جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا شادی بیاہ کے سلسلے میں تم کا حل خصولیال بہن شادی بیاہ میں کہاں مال کا ذکر ہے شادی دیاں ہم نے کہاں دولت کا ذکر ہے شادی بیاہ ہمیں کہاں داری کا ذکر ہے سارا ذکر تو اخلاق کا ہے کیریکٹر کا ہے دینداری کا ہے زہد و غرا کا ہے تقوی شعری اور پرہیزگاری کا ہے شادی دیاں میں چاہے لڑکے کا سلیکشن کرنا ہو چاہے لڑکی کا سلیکشن <سلام> کرنا ہو پیارے ریجن آبان صحت کی جتنی حدیثیں ملتی ہیں لڑکوں اور کو پسند کرنے کے سلسلے میں وہ ساری حدیثیں دینداری اور اچھے افراد پر پکڑی ہیں لازی ہاں حسبی ہاں جمالی ہاں ہر ہر دینا کہ عورتوں سے جو رشتے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کے حسن و جمال کی دنیا پر کرتے ہیں کچھ لوگ ان کی مال کی وجہ سے کرتے ہیں کچھ لوگ ان کے حسب و نسب کو دے کر کے کرتے ہیں کچھ لوگ ان کی زینداری کو دے کر کے کرتے ہیں اور کامیاب وہ ہے جو کسی عورت سے اس کی زینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا ہو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب سے اگر پوچھنا چاہوں وہ لوگ جن کو نیک بیویاں مل چکی ہیں تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ السلمان کے مطابق الدنیا دنیا و خیر و الدنیا دنیا وقت یہ دنیا ساد سامان ہے سونا اور چاندی ہے تازہ اور پیسل ہے لوہا اور لکڑی ہے اور اس ساز و سامان میں اگر کوئی چیز سب سے قیمتی ہے تو میری عورت ہے ان بچوں سے پوچھئے جن کے ماں باپ نے شادی اور بیاہ میں دینداری کو ترجیح دیا تھا وہ بڑے سکون سے ہیں وہ بڑے آرام سے ہیں لیکن وہ بچے یا وہ لوگ جنہوں نے اپنی شادی بیاہ میں دینداری کو کہیں پر بھی دخل دینے کا موقع نہیں دیا کہیں پر بھی زندہی جی کا نام نہیں آیا ان کی زندگی عذاب ازابی ہے بھلے ان کے پاس پیسے ہیں یہاں بھلے نہ کہیں ہم سے اور آپ سے لیکن وہ اپنے گریوان میں جا کر کے دیکھیں ان کی زندگی عذاب بن چکی ہے تو میرے بھائیوں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سب سے اچھا معلومولہ یہ ہے کہ ہم اورب جب شادی کرنے لگے اپنی شادی کریں یا اپنے بچوں کی شادی کریں تو ایسی صورت میں ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے کے لیے بھی نیک بیوی اور نیک ماں کا سلیکشن کریں یہ دیکھ لیں کہ یہ عورت ہمارے بچوں کے لیے ماں بن سکتی کہ نہیں بن سکتی ہے اس لیے کہ عموماً بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں کے اخلاق اور اس کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر میرے بھائی اس کا تجربہ ہے اولاد کی سابق تربیت کے لیے دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے نیک اولاد کے لیے دعا کرے نیک اولاد کے لیے شادی سے پہلے شادی کے وقت اور شادی کے بعد اسی ضم میں پیارے نریشرہ بے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا شادی کے بعد جب میاں بیبی چاہے پہلی بار چاہے دوسری بار چاہے تیسری بار, بار یا جب بھی ایک دوسرے سے اپنی جنسی خواہش کی تکویل کے لیے تنہائی میں ملے تو ان دونوں کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہ وجن صحیح بان و جن شیبان ہمارا تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ملاپ سے جو اولاد بیٹا یا بیٹی مقرر کرے گا شیطان کے شر اس کے وصب سے اور اس کی تقریب سے وہ بیٹا اور بیٹی محفوظ رہیں گے ان کی تربیت صالح ہوگی ملنے سے پہلے اور یہ انبیاء کی سنت نے جیسا کہ میں نے زخری علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے دعا کیا رب حبلی مل کا اور رب حبلی تو مجھے نیک اولاد اثا فرما نیک بچے عطا فرمانا یہ شادی سے پہلے بھی آپ مان سکتے ہیں اور جمع سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں گے تو پیارے نبی کا فرمان ہے کہ شیطان کے سے آپ دونوں کے ملاپ سے ہونے والا بچہ یا بچی شیطان کے سے محسوس کریں گے بہت سارے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں کوتا ہی کرتے ہیں لا لاپرواہی کرتے ہیں اس دعا کا میرے بھائیو اہتمام کرنا چاہیے آپ جائز کام کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے نبی بھی نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے ہم کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ سے کو اچھا دعا دیتا ہے صحاب کرام <سلام> کہ اللہ کے رسول جس حرکت میں بھی سواب ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی اپنے اسی فاحد کو کسی دوسری ایسی اور رشتہ نہیں ہوا ہے وہاں لے جا کر کے رکھے یا کرے تو اس کو زنا کا گناہ نہیں ملے گا تو صحابۂ نے کہا بالکل گناہ ملے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے زنا سے بچنے کے لیے حلال کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و سواب دے گا تو یہ سواب کا کام کرنے سے پہلے آدمی یہ دعا پڑھنی چاہیے اور لگاتار یہ دعا کرتے رہنا چاہیے رب حبلی, رب حبلی کا بطن سمیح دعا ربنا حبلنا اماما اسی طریقے سے بچے پیدا ہو جائے لڑکا یا لڑکی پیدا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک خوبصورت کا نام جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے وہ پیارا سا نام اپنے بچے یا بچی کے لیے رکھیں اللہ عید نے اللہ علامہ صحیح ہے اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اچھے ناموں کا بھی آج بچوں کی تعلیم و تربیت پر صالح تربیت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور اس کے بعد بھی خراب نام رہتے ہیں تو بھی بچوں کے منفی تربیت پر نگیٹو تربیت پر اس کا جو ہے اثر پڑتا ہے اس لیے بچے جب پیدا ہو جائیں تو ان کا صحیح نام رکھنا چاہیے اور اس سلسلے کے بارے میں بھی جناب عبید مزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھے نام وہ نام ہے جس میں بچے کی یا انسان کی نسبت اس کے رقص کی طرف ہو جیسے عبداللہ عبدالرحمن، الرحمٰن عبد الغور عبد الصمی عبد المعیش عبد المجید اس سم کے جو نام ہے افریت کے ساتھ یہ سب سے افضل نام ہے اس کے علاوہ پیغمبروں کے نام ہیں اس کے علاوہ صحابہ کے نام ہیں اور وہ نام ہیں جن کے معنی اچھے اچھے ہیں تو ایسی صورت میں آدمی اپنے بچوں کا نام اچھا نام رکھے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے اور یہ چیز تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساتوے میں جب بچہ پیدا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی تحریک کرے تحریک کسے کہتے ہیں کہ سہارا جو کڑک ہوتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے گھر کے کسی بزرگ مرد یا عورت کہ منہ سے اس کو اس کے اس کو نرم کر کے بچے کو کھلایا جائے حجور کے بارے میں یہ کچھ آتا ہے باقی کسی میڈے کے بارے میں نہیں آتا ہے اس سلسلے میں جب ہم نے تفصیل میں جا کر کے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ کھجور ایک پاکیزہ غذا ہے اور یہ تھوڑا سا کھجور کا یہ حصہ جو نرم اور ملائم کر کے بچے کے مہ میں ڈالا جاتا ہے یہ اس کے معدے کو بعد میں جو غذا کھانے والا ہے اس کے لیے اس کے معدے کو تیار کرتا ہے اور ویسے بھی کھجور جو ہے ایک طاقتور چیز ہے تو کسی نیک چاہے مرد ہو یا عورت کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولی ٹائپ کا آدمی ہو گھر میں اگر عورتیں نیک ہیں صالحہ ہیں نماز کے پابند ہیں ان کا عقید توحید مضبوط ہے شرک سے محفوظ ہیں سنت پر عمل ہے براج سے اجتناف ہے ارکان اسلام پر عمل ہے قرآن مزید کی تلاوت ہے حلال حرام کی تمیز ہے تو ایسے گھر کے مرد عورت چاہے وہ بوڑھے ہو چاہے جوان کوئی بھی آدمی یہ کام کر سکتا ہے صحابہ کرام اس بات کا اہتمام کرتے تھے یار عبی جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں کو ولاغت کے بعد لاتے تھے اور آپ کے ذریعے تہنی کراتے تھے اور آپ کی سال تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک چیز اور جائز اور مشروع قرار دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے افتتاح دیا ہے وہ یہ ہے کہ ساتویں دن اس بچے کے نام پر اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے دو بکرے دبا کیا جائیں جو دے زبا کیا جائے اور اگر بچی ہے تو اس کی طرف سے ایک بکری جمع کی جائے یا ایک بکرا جمع کیا جائے یا ایک بھیڑا جمع کیا جائے یا ایک بیڑی جمع کی جائے یہ اولاد کی صالح تربیت کے لیے ضروری ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سدا کا تو لطفہ صدفہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اہتب اور اس کے غصے کو بچھا دیتا ہے اللہ کی ناراضگی جب ختم ہو گئی تو اللہ کی رحمت شامل ہو گئی تو ایسی صورت میں بچوں کی صالح تربیت ہوتی ہے ہمارے یہاں لوگ سالگرہ تو مناتے ہیں اور میں نے دیکھا ایک ایک فیک ان کا جو ہوتا ہے پانچ پانچ, پانچ دس دس ہزار روپے کا ہوتا ہے لیکن عقیقہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں بھی کچھ لوگ تھے ایسے جو تازگیرہ ضرور مناتے تھے پانچ پانچ دس دس ہزار کا لیکن عقیقہ یا قربانی کی ان کو توقیف نہیں ہوتی تھی ہم لوگ ٹپڑ کر کے گئے ان کو ہم نے بتایا کہ اللہ کے لمبے یہ شرک و راس کا کام ہے اس کی جگہ پر جو جائز اور حلال چیز ہے ان کی طبیعت میں اللہ تعالی نے حق باپ کے قبول کا جذبہ رکھا تھا ان بچاروں نے اس کو قبول کیا اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ بھیا آپ لوگوں کے سمجھانے کی وجہ سے جب سے ہم نے قربانی اور عقیقہ کرنا چالو کیا ہے ہمارے گھر میں خوشحالی اور خیر و برکت آ گئی ہے کیوں نہیں آئے گی اس لیے کہ آپ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میں آپ کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے گا اور اسی ضلع میں جانے نبی جناب محمد احمد کے ملا نے فرمایا کہ اس بچے یا بچی کے سر میں جو بال ہیں اس کو اس کو نکلوا دیا جائے اور اس کے برابر چاندی اور چاندی نہیں ہے تو جتنا اس کا وزن ہے اور چاندی کا جو پیسہ بنتا ہے وہ فقراء اور مساقیر اور غریبوں پر تقسیم کر دیا جائے مطلب بچپن ہی سے اولاد کی طرف سے ست و خیرات اور اس کے نام پر ست و خیرات اس کی عادت ڈالی جائے اس سے تمہارے بچے نیک اور صالح ہوں گے اس سلسلے میں ہمارے سماج میں تھوڑی بہت بیداری آئی ہے لیکن آج بھی ہمارے سماج میں بہت زیادہ کباہیاں ہیں اولاد کی صالح تربیت کے لیے اب یہ تو ہو گیا نیک بیوی بی مل گئی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا جمعہ سے پہلے ہم نے دعا کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دیا ہم نے ان کے بہترین نام رکھے اور اس کے بعد ہم نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا ان کے سر کے بال مدوا کر کے اس بال کے برابر جتنی چاندی ہو سکتی تھی یا چاندی کا جو متوازن پیدا ہو سکتا تھا ہم نے اس کو کیا اب اس کے بعد بچہ ابو اور امی بولنے لگا بچے کی زبان چلنے لگی بچہ کچھ مانگنے لگا مجھے ٹاپی چاہیے مجھے چاکلیٹ چاہیے مجھے چیز چاہیے بچے بولتے ہیں نا آج ابو مجھے چیز چاہیے امو مجھے یہ چیز چاہیے تو جب بچہ ابو امی بولنے لگے کوئی سامان مانگنے لگے اس کے اندر تھوڑا بہت بولنے کی صلاحیت آ جائے تو سب سے پہلے اس کو عقید توحید اور عقیدۂ وسالت کی تعلیم دی جائے لا علاسل اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے اور اس سلسلے میں پیارے نبی جناب محمد حضیۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد حدیث پہ بچوں کو اہل علم نے لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جب بچے بولنے لگے اپنی ضرورت اور حاجت کی کوئی چیز مانگنے لگے تو ان کو سب سے پہلے عقید توحید اور عقیدۂ رسالت کی تعلیم دی جائے لاء اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معمول پر حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے تم کو چند باتوں کی تعلیم دینا چاہتا ہے کیا کسی چیز کی تعلیم دینا چاہتے سلسلے میں ہیں میرے بھائیوں ہیں غیر اصلاح سلم میں چھوٹے سے بچے تھے غلط احباز ان کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو چند کلمات کی تعلیم دینا چاہتا ہوں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے اش اللہ یقب کا اللہ کی حفاظت کرو اللہ کے حقوق اس کے واجبات اور اس کے جو معاملات تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرو اس کو یاد رکھو اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا باللہ تجا تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کو تم اپنے سامنے مددگار کے طور پر پاؤ گے ایسے ہی پیاری دلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اذا عل اللہ جب تم کوئی چیز مانگو اللہ سے مانگو گڑبڑ پوری امت امت کی اکثریت کو مکاس میں مبتلا ہے اولاد جیسے تین کی نحمت جس کے لینے پر اللہ کے علاوہ کوئی قاضر نہیں ہے مال جیسے احمد جس کے لینے پر اللہ کے علاوہ کوئی قاضر نہیں, نہیں ہے بیماری سے شفا ایک نعمت ہے جس کے دینے پر اللہ کے علاوہ کوئی لازت نہیں ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کلمہ توحید کے پڑھنے والے پانچ وقت کی نماز پڑھنے والے یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کئی بار حج اور عمرت کیا ہے وہ بھی یہ ساری چیزیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں یہ اسی چیز کی کمی کا ویجا ہے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوال کرنا کوئی چیز مانگنا تو اللہ سے مانگنا وہی راستہ علم مل اور جب کبھی مدد مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی عجیب و غریب چیز کی تعلیم دی جس سے آج کا مسلمان گھبرا رہا ہے یار میری نے فرمایا وہ الم چھوٹے سے بچے ہیں لیکن یہ چھوٹا سا بچپن نہیں بچوں کا بیگ جو ہوتا ہے بالکل کریش ہوتا ہے بالکل خالی ہوتا ہے اس وقت آپ ان کو جو بھرتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیے جتنے کرسچین کے اسکول ہیں یا یہودیوں کے اسکول ہیں یا اس ملک کے اندر جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں یا اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں آپ ان کو دیکھیے زیادہ تر ان کی تعلیم کا مرکز اور توجہ جو ہے وہ چھوٹے بچے ہیں تین سال کے بچے ہیں دو سال کے بچے ہیں یہاں تک کہ ان کو کافی بھی دیتے ہیں ہمارے ہی پیسے سے چاکلیٹ دیتے ہیں ہمارے ہی پیسے سے ان کو ٹفل بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے پیسے سے لیکن اس معصوم ذہن میں اس خالی ذہن دماغ میں جو بچوں کا دماغ بالکل فریش ہوتا ہے وہ اپنی عیسائیت کی تعلیم یہودیت کی تعلیم اسلام دشمنی کی تعلیم دیتے ہیں بڑے ہونے کے بعد بڑی عیسائی برائی کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں باقی وہ ہمیشہ باہر ہی رہتے ہیں پیارے روی جناب الحمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے توحید کی تعلیم زندگی میں فرمایا اے بچے رکھو اے تمہارا قیدا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا اگر تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو تم کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے حق میں مقدر کیا ہے عقیدہ دینا چاہتے ہیں یعنی جو اوے وہ اللہ کی طرف لے اور اس لیے آپ نے بتایا اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو تم کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں مقدر کیا ہے اب مسلمان رزدل ہوگا وہ بچہ آگے چل کر کے رجدل ہوگا کسی کے سامنے بھیج مانگے گا وہ کسی بازار پر جا کر کے سجا کرے گا وہ نیبو باندھے گا مرچا ٹانگے گا اپنی گاڑی میں ناریل پھوڑے گا کبھی نہیں پھوڑے گا اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ فائدے اور نقصان کمانے کا اللہ تعالیٰ ہے خلیف پوری دنیا کے لوگ کرتا ہو جائے لیکن مجھے اتنا ہی فائدہ ملنے والا ہے جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے اتنا ہی نقصان پہنچنے والا ہے جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے یہ اپنے بچوں کو بچپن سے میرے بھائی کو تعلیم دینا چاہیے اور ایک روایت پہ جانے لگی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر رف کی لمبہ ہی جب تمہارے اوپر خوشحالی ہو عرد البال ہو وہ ساتھی ہو تمہارے یہاں مال کی وسعت ہو ہر اعتبار سے تم خوشحال رہو اس حالت میں اللہ کو یاد رکھو اس حالت میں اپنے رب کو پہچانو یا عربوں کا کچھ حصہ جب تمہارے اوپر تنگی آ جائے گی غربت آ جائے گی پریشانی آ جائے گی تو تمہارا رب اس کے بدلے میں تم کو یاد رکھے گا تم کو پہچانے گا تمہاری ضرورتوں کو پوری کرے گا یوں تو ہر آدمی پریشانی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے لیکن کمال یہ ہے کہ آدمی خوشی میں خوشحالی میں پانی گربانی میں اور وہ صاحب حال میں آدمی اپنے رب کو یاد رکھے زیادہ کمال کی بات ہے اور جب وہ ساتھ میں یاد رکھے گا تو پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے گا وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا یہ کہہ رہے ہیں نبی جناب محمد عبدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وا علم علامہ کا لم جب بھی خوشی احمد تم کو نہیں آئی ہے وہ نہیں آنے والی تھی جو خوشی اور جو مصیبت تم کو نہیں آئی ہے وہ نہیں آنے والی تھی وہ علم علامہ نصیبت وہ مصیبت اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آنے والی تھی وہ آنے والی تھی اور جو نہیں آئی ہے وہ نہیں آنے والی تھی یہ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ اللہ ان السرما صبر اور میرے بچے یہ بھی یاد رکھو کہ مدد جو آتی ہے وہ صبر کے ذریعے آتی ہے یا وہ نبی رعام السلین و بھی تمہاری مدد جو اللہ کی طرف سے آئے گی وہ کیسے آئے گی جب تم اللہ کے راستے میں صبر کرو گے وہ ان الرجمن قرب اور خوشحالی یہ تنگی کے بعد آتی ہے یا مصیبت کے بعد آتی ہے اور ہر پریشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی کو رکھا ہے وہیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تین سالہ چار سالہ پانچ سالہ بچے کو آپ نے اس کی پوری زندگی کا فلسفہ سنا دیا کہ اس, اس طریقے سے تم کو زندگی گزارنی ہے تو میرے بھائیوں یہ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد جب بچے بولنے کے لائق ہو جائیں امی اور ابو کہنے لگیں چیز مانگنے لگیں تو ان کو عقید توحید اور عقیدۂ رسالت کی تعلیم دینی چاہیے حضرت جند بن جنادہ کہتے ہیں تعلیم ال توحید قبل القرآن بچوں کو قرآن سے پہلے توحید کی تعلیم دینی چاہیے اس لیے کہ بنیادی عقیدہ ہے تو ہمارے بھائیوں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اس کے بعد جب بچہ اتنا بڑا ہو جائے اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ دائیں اور بائیں کے درمیان خط کرنے لگے پورب اور پچھم کے درمیان تفریق کرنے لگے اتر اور دکن کو جاننے لگے تو عبداللہ ابن اتنی عمر اللہ تعالیٰ عنما کا فتویٰ ہے کہ جب بچہ یمین و یا سار دائیں مائیں کو جاننے لگے تو اسے نماز کی تعلیم دی جائے اب اگر اس موقع پر پیارے میری جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فٹ کر دیا جائے تو بات زیادہ ہو جاتی واضح ہو جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرمایہ سبع ارسنیز جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو عام طور پر بچے سات سال کی عمر میں دائیں بائیں جاننے لگتے ہیں پورب پشچم اتر دکم جاننے لگتے ہیں جاننے لگتے ہیں عموماً جاننے لگتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں بھی دیکھا جائے اس کو عبداللہ اطب عمر رضی اللہ تعالیٰ علماء کا یہ فتویٰ اس حدیث کی روشنی میں ہے کہ اس وقت بچوں کو نماز کی تعلیم دی جائے حضرت عبداللہ ابن عباس صضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ مہمونا کے گھر رات گزاری شام ہوئی تو پہلے شری شراب محمد عبدی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. آپ نے پوچھا اس بچے نے نماز پڑھی ہے میں آپ کا بیٹا نہیں تھا اپنی خالہ میں مونا کے گھر گیا تھا جب شام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں چھوٹا سا تھا میری عمر پانچ چھ سات سال کے درمیان تھی آپ نے میری خالہ سے پوچھا اس نے نماز پڑھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو اچھا ٹھیک ہے یعنی نبی شناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو اور دوسروں کے بچوں کو آپ کو معلوم میں انسانیت دے معلم بشریفت تھے سارے انسانوں بلکہ جانوروں اور جناتوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کا خیال رکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ علم کے اس پتوے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بچے جیسے ہی دائیں اور بائیں کے درمیان فرق کرنے لگے انہیں نماز کی تعلیم دینا چاہیے और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बाप जब मस्जिद में आए मां को जब नमाज पढ़नी हो तो अपने साथ अपने बच्चे को भी वजू के लिए बिठाए बाप जब मस्जिद में आने लगे तो मां को चाहिए अगर मां नेक है तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं है अगर मां नेक है تربیت کا جو پہلا عصول بتایا گیا ہے نیک ماں ہو نیک بیوی ہو تو خود ہی رضو کرا دے گی چلو بیٹھے جلدی تیار ہو جا وہ جا رہے نماز پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ چلے جاؤ نواب شدید حسن خان رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے عالم ہے نواب تھے ان بہت بڑے عالم تھے ان کی بہت ہی عظیم کتابیں ہیں عقیدے ہیں، میں بھی ہیں سکر میں بھی ہیں شکل میں بھی صور حدیث میں بھی ہیں کنج کے نواب تھے بھوپال کے نواب تھے وہ ان کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا یتیم ہو گئے ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ذمہ داری سنبھالی اور ایسے ہی جب وہ دائیں اور بائیں کے درمیان تمیز کرنے کے لائق ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے وضو کرا دیتی تھی اور مسجد کے قریب میرا گھر تھا اور دروازہ کھول کر مجھے باہر کر دیتی تھی اور دروازے کے روڈ میں بیٹھ جاتی تھی اور دروازوں دو پلوں کے بیچ میں دو لکڑیوں کے بیچ میں جو سراخ ہوتی تھی اس سے تاکتی رہتی تھی یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہو جاتا تھا اور بیٹھی رہتی تھی انتظار کرتی تھی یہاں تک کہ نماز پڑھ کے جب میں نکلتا تھا تو مجھے بلا لیتی تھی اس طریقے سے میری ماں نے مجھے مسجد کا راستہ دکھایا سب کر کے وہ نواب شفیق ختم تھا بنے ہم لوگ بھی بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو انشاءاللہ اگر تہیا کر لیں فیصلہ کر لیں ارادہ کر لیں عزم اور حوصلہ اگر محبوب ہو تو ان شاء اس دوبارہ اسکول کے علماء پیدا ہو سکتے ہیں اور اس میں نقصان کیا ہے زندگی میں بھی لے آپ کو یہ بچے فائدہ پہنچائیں گے مرنے کے بعد تو انشاءاللہ شاء آپ کے لیے کچھ نہیں کچھ نہیں تو اب پھر ہم ہمہ کمار بیانی سہیرا تو پڑھیں گے نا کچھ نہیں تو آپ بھی جانتے ہیں وہ بھی مسلح کو کمزوری پڑھیں گے کچھ نہیں تو سورہ گوہ کی آئیں آخری آئیں تو پڑھیں گے تو میرے بھائیوں اس طریقے سے جب بچے دائیں اور بائیں کے درمیان فرق کرنے لگے تو انہیں نماز کی تعلیم دینی چاہیے اور ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ بچوں کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اگر وہ نیک ہیں آلریڈی نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید نیک بنائے گا آپ کے دعا کی وجہ سے اور اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں یا بگڑنے کا چانس اور اندیشہ ہے شیطان اپنی چاریں ان کے اوپر چل رہا ہے تو آپ کی دعا کے لیے صلی تعالیٰ ان کو برائی سے بچا کر کے لے کر سالیں بنا دے گا بچوں کے لیے دعا کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ایک اہم اصول یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ اور سیمپل اور مثال بن جانا چاہیے شیزاد قیدان جو سعودی عرب کے حیثیت علما اور دارالستہ کمیٹی کے ممبر ہیں ان سے ان کی بچی نے شادی کے بعد پوچھا کہ ابو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیے تو شیخ سار حیدان نے کہا کہ پہلا اصول تو یہ ہے کہ کن دونوں میاں بیوی بی لگاتار اور مسلسل اپنے بچوں کے حق میں دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے اللہ تعالیٰ ان کو صالح بنائے اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنائے اور یہ دعا تو پیغمبروں نے بھی کی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے جاتے جاتے یہ دعا کر کے گئے کہ میری آنے والی نظر کو برپرستی سے محفوظ رکھنا شرک سے اللہ اس کو محفوظ رکھنا یہ دعائیں ہم کو میرے بھائی مانونی مانگنی چاہیے اور دوسرا فارمولہ یہ ہے میری بچی کہ تم دونوں میاں بیوی جس طرح اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہو ویسے تم پہلے خود بن جاؤ نمازی بنانا چاہتے ہو نمازی بن جاؤ زکوۃ ادا کرنے والا بنانا چاہتے ہو مذکی بنانا چاہتے ہو تو پہلے وہ بن جاؤ روزے دار بنانا چاہتے ہو تو روزے دار بن جاؤ حاجی اور عمرہ کرنے والا بنانا چاہتے ہو تو وہ بنا جاؤ یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا اور ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رہے تو تم پہلے اپنے آپ کو اس میں ڈھال لو یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے سماج کے انتہائی میں اور سارے بچے بن جائیں تو تم دونوں کو چاہیے کہ پہلے تم ایک اور بن جاؤ دعا اور خود و ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو بہت صحیح بات ہے اگر آپ دیکھیں لیں تو یہ دونوں چیزوں ان دونوں چیزوں کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں خود حسنہ کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بن جائیں تو ایسی صورت میں جو کوئی شک نہیں ہے کہ بچے آپ کو دیکھ کر کے آئیڈیل اور نمونہ بن جائیں گے پیاری کی شناب محمد عربی صلی اللہ علم کے صحابہ کی تربیت تو ایسے ہی ہوئی تھی کہ آپ صد اللہ وسلم جو کرتے تھے صحابہ وہی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا سارے صحابہ نے نکال کر کے پھینک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنی جوتیاں نکال کر کے پھینک دیا سارے صحابہ نے نکال کر کے پھینک دیا تو خود و حسن اچھا نمونہ صالح نمونہ بہترین آئیڈیل اگر ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بن جائیں تو انشاءاللہ ہم کو تربیت میں اب آپ گھر میں بیٹھے بھی ہیں کسی کا فون آیا کہاں ہو آپ کہہ رہے آفس میں اور آپ بچوں کے درمیان بیٹھے آپ نے جھوٹ بولا یا آپ کا کوئی ایک کوئی آدمی آیا دوست ساتھی یا کسٹمر اور اس نے آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ خود گھر سے نہیں نکلے آپ نے اپنے بچے کو کہہ دیا جاؤ کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے تو آپ نے جھوٹ بولا نا اور کچھ لوگ تو بےچارے اتنے کے عقوف ہوتے ہیں اتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں کہ بچوں سے کہہ دیتے جاؤ کہہ دو کہہ رہے گھر میں نہیں ہے घर گھر میں کہہ دو ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر میں اس طریقے سے بچوں کی تربیت پر میرے بھائیوں برا اثر پڑتا ہے میں نے گاؤں میں دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے گاؤں میں جاتے ہوں گے خاص طور پر جب گاؤں کے لوگ دھان گیہوں کی فصل کاٹنے کے بعد اس کو بیچنے کے بعد فرصت میں سوتے ہیں تو درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں ایک گروپ بنا کر کے ساس کا پتہ کھیلنے کے لیے अब उस ग्रुप में बाप बैठा है बेटा भी बैठा वो भी जो है सिगरेट मंगा रहा है ये सिगरेट मंगा रहा है वो भी तम्बाखूब ठोक रहा है ये भी तम्बाखूब ठोक रहा है और उसके बाद आप कहते हैं मौलाना साहब मेरे बच्चे नालायक हैं गी देता है इतना बड़ा हो गया इसकी बीबी भी बुरा भला कहती है ये तो अभी एक मुसीबत था इसकी बीबी भी ऐसी हो गई है अब जाहिर की बात है आपने जैसी तरबियत किया मस्जिद नबी में क्यों नहीं हो जाते नहर के बाद, नहीं, या के बाद अपनी दुकान बंद करने के बाद तो अपने छोटे छोटे प्रस्ताद आफ्ताद के बच्चों को मस्जिद नबी में लाते हैं और लाने के बाद बच्चों को बच्चों के शोबे हित उसके हल्के में दिखा देते हैं और खुद जाकर के बूढ़ों के हल्के में बैठ जाते हैं और उसके बाद बाप वहाँ पर جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور بچے جو اس حلقے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں دونوں یاد کرتے ہیں یاد کرنے کے بعد باپ بیٹے کو سناتا ہے بیٹا باپ کو سناتا ہے آپ ایسے کیوں نہیں ہو جاتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں کیا مشکل ہے گا اس ذمہ داری نہیں ہے اللہ کل حکمر کل حکم مصعول ہمارے اوپر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے انہیں میں سے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ چوبئی حصہ میں داخل کریں اور ہر مسجد کے ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ آپ ان بچوں کے لیے تحفظ کا چند صورتوں پورے قرآن کی تجویز کا اور زیادہ نہیں تو چند صورتوں کے تحفظ اور ان کی یاد کرانے کا آپ بندوبست کریں مسجد نوی امام صاحب سے بات ہوئی کہ عبد المطل الخاطم صاحب سے براہ راست آئی ہے یہاں ہندوستان میں بھی آ چکے ہیں وہ ان کے بقول اس وقت مسجد نبی میں بیس ہزار بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کتنے بیس ہزار بچے اور بچیاں اللہ مختلف گرم کے ہیں بیس ہزار بچے اور بچیاں آج اس پروفیشنل دور میں فساد کے دور میں جب ہر گھر میں فساد ہمارے ہی پیڑوں سے ہمارے ہی بچوں کے موبائل سے ہمارے ہی بیگوں کے حساب سے ہمارے ہی کمائی دولت سے یہ کتنا گھر میں داخل ہو رہا ہے تو کیا اس کے ستر بھاگ کے لیے ہمارا سنجیدہ نہیں ہو سکتے ہمارا اس کے لئے سے سردار کر کے بیٹھ نہیں سکتے ان بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ کیا جائے ورنہ یہ سسل برباد ہو جائے گی گاؤں میں فصلیں برباد ہو گئی تھی شہروں میں فصلیں برباد ہو رہی تھیں بچوں کو کہ سال تربیت کا ایک اہم فارمولہ یہ ہے کہ بچوں کو شعبۂ گرز میں داخل کیا جائے اور اسی طریقے سے ماں کو چاہیے کہ بچوں کے لیے جو ان کے ساتھ کھیلنے والے ہیں پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ اسکول آنے جانے والے بچے جو ہیں وہ اچھے ہی کے لیے ان کے لیے اچھے اور نئے اور صالح بچوں کی صحبت کا سلیکشن کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے جسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں پر نگاہ رکھیں آپ ان کو ان کے اوپر نگاہ رکھیں آپ ان کے بیگ کو چیک کریں آپ نے اس کو ایک پینسل دیا تھا اور دو روپیہ کافی کے لیے دیا تھا تو اس کے پاس دو پینسل کہاں سے آ گئے کافی کھایا ہے کہ نہیں کافی بھی کھایا ہے پینسل بھی اس کا مطلب یہ کہ اپنے ساتھی کے پینسل آیا بچیاں جو بڑی ہو رہی ہیں کالجوں میں جا رہی ہیں آپ ان آپ ان کے عدم موجودگی میں ان کے بہن کو چیک کیجئے آپ ان کے فرض کو چیک کیجئے صحیح صالح محبت کے اختیار اور سلیکشن میں علماء نے یہ لکھا ہے ان کے موبائل کو آپ چیک کیجئے پہلی بات تو موبائل دیجیے ہمت دیجیے ہمت اس زمانے کے بڑے میں سے کتنا ہے اگر کی وہ ہماری اور آپ کے کاروبار اور اس طریقے سے ریلیشن بلکم کے لیے بنیادی ضرورت ہے آپ اس کو بھی چیک کیجیے یہ کیا ہو رہا ہے تو صحیح سارے صحبت کا انتخاب اور سلیکشن یہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت میں یہ بہت زیادہ جو ہے مددگار ثابت رہتا ہے اور ایسے ہی بچوں کو بہادری گلیری بے خوبی اور نجرپن کا ماحول ان کو فراہم کیجیے ان کو نرر بنائیے ان کو مرد بنائیے ان کو خوف مت دلائیے جیسا ہمارے گھر کی ماںیں کہتی ہیں بچوں کو رلانا ہو اور بچوں کو سلانا ہوتا ہے بچکو آ جائے گا صاف آ جائے گا شیر آ جائے گا بلی آ رہی ہے کچھ نہیں پاتی ہے تو جھوٹ میں پلّا پیٹ دیتی ہے دروازہ پیٹ دیتی ہے بچوں کو ٹہلانے کے لیے اس طریقے سے بچے بزرگ ہوتے ہیں مولانا نے لکھا ہے کہ صحیح اور سارے تربیت کے لیے ضروری ہے بچوں کو جو ہے بے خوفی پر ان کی تربیت کی جائے اور ان کی صحیح تعلیم دی جائے اسی طریقے سے ایک اہم اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدم و انصاف کا معاملہ کیا جائے کسی بچوں کے درمیان کھانے پہننے کے سلسلے میں ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تفریح اور امتیاز نہ کیا جائے بچے ہیں تو ان کو زیادہ تعلیم دی جائے یا بچیاں ہیں تو ان کو زیادہ تعلیم دی جائے یا بچے ہیں تو ان کو, کو زیادہ کھانے اور پینے کی سہولت دی جائے اور بچیاں کسی بھی دوسرے گھر چلی جائیں گی تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اولاد کے درمیان آپس میں بھائی بہنوں کے درمیان ٹینشن ہوتا ہے اور ان کی تربیت میں یہ چیز جو ہے رکاوٹ بنتی ہے اور بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو جو استطاعت دیا ہے جو طاقت دیا ہے اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارا بقدر ضرورت اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں ہمارا اپنے بچوں کے اوپر فقدر ضرورت خرچ کریں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب بچے ان سے کوئی سامان مانگتے ہیں کوئی چیز ان سے مانگتے ہیں اسکول اس کا کوئی سامان مانگتے ہیں کتاب کا بھی پینسل ربر مانگتے ہیں بائک پھٹ جاتا ہے جوتا ٹوٹ جاتا ہے موزا پھٹ جاتا ہے ٹائی ٹوٹ جاتی ہے یا کارڈ گل ہو جاتا ہے تم لوگ ہمیشہ پریشان کرتے ہوتے میں اکیلا کمانے والا میرے بھائیوں آپ جو ایک ایک پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر رہے ہیں شام کے ٹائم جو آپ ایک درجل کیلا لے کر کے جاتے ہیں ایک پاؤ مونگ لے کر کے جاتے ہیں آدھا کلو سیب لے کر کے جاتے ہیں تو اس پر آپ کو اجر و سلاد ملتا ہے پیارے نبی جناب محمد عبدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنایا دینا اور انفقت خود اللہ ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین اور ففیل کے اوپر خرچ کیا اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا سب سے زیادہ عجر و ثواب والا وہ دینار ہے جو تم نے اپنے بچوں کو خرچ کیا ہے تو پھر اس پر اس پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس پر اوپر کہنے کی کیا ضرورت ہے اس پر پیشانی پر بلانے کی کیا ضرورت ہے یہ بچے آپ کے ہیں یہ جب یہ جب یہ جب طاقتور رہیں گے ان کا ذہن و دماغ جب طاقتور رہے گا تو میرے بھائی ایسی صورت میں آپ کے بڑھاپے میں بھی کام آئیں گے آپ کی جوانی میں کام آئیں گے مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے اپنی بات بتاتا ہوں और ये कोई बड़तपन के लिए नहीं है ये जरूरत है इसलिए बहुत सारे लोग इस सिलसिले में वकील हैं कंजूस हैं दुकान पर दुकान मकान पर मकान गाड़ी पर गाड़ी गाँव में कुछ नहीं पाते तो गढ़ही खरीद लेते हैं तारा खरीद लेते हैं जमीन नहीं पाते उनको सुनाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे वाल साहब अकेले होने के बावजूद بلرام پور سے کبھی تلسی پور سے کبھی اتوا کبھی ڈومریا گنج سے جو ہمارے علاقے کی مارکیٹ जहां جہاں سے بھی آتے تھے تو سیب سنترا موسم کا پھل لاتے تھے ہماری والدہ کہتی تھی ارے بھائی نہ کیوں لاتے ہو کچھ پیسہ بچا لو کھیت کھلیان خرید لو جائیداد بنا لو ہمارے والد صاحب کہتے تھے تم پاگل ہو تم کو سمجھ نہیں ہے ان بچوں کے خلاف ان کی ہڈیاں جب مضبوط رہیں मेरे تو تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں اس کو عجب و ثواب سمجھ کر کے ہمیں اپنے بچوں پر خرچ کرنا چاہیے ہمارے شیخ آ چکے ہیں اور میرا وقت بھی پورا ہو چکا ہے کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو ان شاء کسی موقع پر آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی اللہ بب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سنجیدہ ہونے کی توفیق ادا کرنا اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں رات کو غور و فکر کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا کرنا اور جو اصول قرآن و حد کے روشنی میں بتائے گئے ہیں ان کے مطابق اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توقع ادا کرنا رات کو رحمان عالمی حملہ کروا کرنے کی